بادہ حکم سرات حکم دو سرات ذکر بادہ تے عہدانہ کے بعد العصر او بعد صبح ثواب صحیح ہے ابن پس من نماز غیر پس من صبح نہ کی پس غروب پس ترو نہ کہیں کہ نہ قبل غروب ہے کہ نام ترتیب لا بھی کم کا سانچے نوافل ذات الصبح اوقات میں پڑھو کہ صحیح بھی کا شواب ہے اور حنابلہ نے فارید کو بدے کو سمجھی چاہیے بھی ثواب ہے کو روک گئی روکنا جمہور پرویشی ہونا وان با رکاتے دعوے صبح سن کے میں مصلا تو صبح میں کرا دعوے خوش کو سمجھی کرنا ملزم مطابق دو مثلا دعنا ہو جکل اورو براشی کرنا تو فرض منہ بعد میں رکاتے دعوے کے بعد دعن مسنن کرے اور دار جب صبح نہ دعوے پچھو جب نہ راو کے وقت مغرب درشین بعد دعنا با رکاتے مطابق اور مصدم قضا نظر نہ وہ کان عمر صلی اللہ علیہ کذا تو اپ مارا سے چاہیے شمس یہ جب مسجد دروانہ کا لگاتے ہیں دعاب ایک مسجد خاطر اللہ خاطر میں ہو کرے خدا فلاں اور بہنے چلے مقالتے اول ارا بالقدہ عمر لا عمر فرمایا وہ کان و طاف عمر بعد صلاۃ الصبح طاف کرے عمر رضی اللہ عنہ پس ساتھ جمعہ پر کہ با حتا سن رکاتے ہیں بن سی توہ علي اذننا الاذن يا عمر بتقول حتى يا سيدنا بن بن هذه انا تنور انا شايف اننا دلوه وجد براتب كنا نقار الى المذكر فانكم وبه وجود انتباه اننا سنتاق بالذين ذل خلق و تواب قد بننا سوال وقت يو كده توي انل مذکر یا مذکر اغازین ذکر جہ حضرات صدینہ مقام از ذکر کہنا تو ال مذکر مقام ذو ذکر تھا حضرت شاہ راجہ تو تغيير اس طرح کہنا تو کاں سواستان چھدا ہت ذات رات تن چند پری وہ کا وقار تھا سب موجود ہے معلوم کی تحری کو تہاری منا تھا میں کائل تو سرات میں لقد كانت تنسيساً لهم من المنيننا إنها صار إذا أردت التوافق في البيت بعد صراط الفجر أو العسر فتفق توافقه وأخر صراط حتى تغيبه لا فضل العوالة للشمس وحتى تطلع هذه وجهنا راجح التوجيه لمرانا رشيد أحمد نقول لهذا سحابه توافقه كثان فهو عرس کے وقت نہو کیا نے شام انا الصلات عينه صلى الله عليه وسلم شام زمان دغور بها مارو بحثي مان بخريم سعيد وقت مفراه کي قبل اے تل ركعت ني اور اپ جناب اورائے ابن عبداللہ نے جو روایت لڑکا نے بیان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمیت قل حابت الا صلا علیہ کنده خصوصیت تھی یعنی دلیل ترا اور دلیل ابو داؤد زفاف ان حد صدق انه صلیتم قن سنباد رسول خان ہو ابو داؤد جنبی رسول <سؤال> اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں باب چھے کا عبادت کرنا کو صرف بے معنی کول وای واسطے وین ہان رسول وصل بیکو درجن کے پاس رجن ول دی توسل و واسطے وصل میں خالص تو کو افضل دا روب لا او لازمی ادار دا, دا بھی اسلام مریض <سؤال> کے اور سلام نے مجھ کو تو کھانے سے کہ دوسرا یوکم سپتہ مسہہ کی, کی قدوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مش سے کہ فتف علی راہ راہلتی ہیں نبی علیہ السلام بیمار فتف علی راہتی ہیں باجروا بھی کہ ظارت سے سیالات ان کو فرض قضا سمجھا تم قضا کی چلا کار میں اراحت و یقضا به نطور ازار جواز و رکوب ظارہ امام بخاری کے ازملین ترجمہ کردہ معلومات فرزبان مختار اہل لک کو مرض دے کتنا صلوات ابو داؤد دے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے کہ بتا فلا راہلتی ہیں ابن عباس ان رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا بال میں تواب کو میں اللہ علیہ وسلم للمرض کتنا سی درات ابو داؤد اور امام نے کہا ترجمہ مقصد دار ہے ولما قال اذن اشار بیماری کی رسول اللہ کی جیسے بیمار ہیں للعذر رسل دخلنا بعید دخلنا اختلاط مانکے وانترا کے وزن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ذی الحج ہے۔ لا جنب و اقرو بتلو کتاب المذکور سبحانه قيادت الخاتم و هدانا بالله محمد ابن عبداللہ قال هدانا مدنگتا قال هدانا اور اللہ انا بن علی بن علی قال انا بن رسول اللہ واجب دے کو سنتے مختار نے جائز مالاجان اور عمل عمل, عمل دی جان کا خلاف ذکر غلط دام کے باب سے قاتل و باپ باراتر کل بی تو جو واجب ہے اول حدیث سے فضیلت ہے اج ابن ال عن دا علی ابن عمر قاری تن عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تھا عباس نے حضور نبی علیہ السلام نے شبات ہے کہ مکہ کے فضا الیال لمین افل یالی چتاری وقارچ منا کی کیا واجب یا سنت یعنی منا پھر داضافت نام رہے تہ کوڈ مینا کی چیداری بے توتھ میرا کی پکار دے چاہیے وہ رسم تو رسم جاد رسم دیاری کم دی وہ رسم تو رسم جاد رسم پنجابی میں کہا بے مکہ جس کو تی کو مکہ کے پاغا کوڈ مینا کی چیداری بے توتھ ہمارا کی پکار لے اور رسم تو رسم جاد رسم اولی للعذر من اجل سقاتی ذکو وہ سب ضرورت جس پہ عبراواسی تیاری توجد و بور کو الحاجان نبی نے سنت اجازت کو دے دے اجازت تو مختص الحباس مختصف الحاب کا شکایت والے مجبوری کی چھپائی میں کی را میں سگائل تھا پس سگائل کا حموس دل تو جبائی جمعہ چولے شیوے اوپر تک کو اس کلی ور کول راغ سگائل اپ با تفسس تھا وہ اس نبی رسام کے دین مالو کرا کہ وقال اب کیا فضل اذهب ال ام پر مو یافت صاف اوپر دا گین راولا لا سوال کر ہر چابی داغ پنم تراول نبی علیہ السلام تصفا سوچو ما نظر بی شراب مین اندھا سوچو چچاڑا تری تری داغی دا دکانا خدا تواضع عن نبی علیہ السلام اپ رزق کی نہیں ہم تو دینرا رکھین کے فتواضع نبی علیہ السلام دیو اصل فرمایا کی نظافت تو بولی ظہور جنیاثت نے لگا ہے تحفہ جنیاثت نے جنیاثت اس کے نہیں ابن عسر بن ما ان ظافۃ والطہارت سو فرج تحفۃ جنیاثت میرا ہے حکم جنیاثت میں کرے وشکار تو میں نے کہا او او علی نے کہہ دیا نا, نا, نا اللہ ابو دیوان نا اس کی نادر صلی اللہ ان هم یجنون ایدیهم فی اور لوگوں کو پتہ چل گئی یہ جنون ایدیهم قلب کی وجہ کلاسنا انا اس کی نہیں امتدین اللہ کا بشر بما له ان ذا عام بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاثر کا ہے بشر بما له ثم ذا ہمارا زمزم را بے زمزم زمزم آو بیر زمزم رب بیر زمزم کی زمزمہ تا قوم یسکون اور دی اوپر اس طریقے قوم یسکون اوپر اس طریقے یا مرون تیھا عمر کا پجے کے نرے دو فقال ای تم مجھو ترجمش مزگرد اعتاق فاقی دارلے اے مرو کامل کوئی کا تاثر دے کار عمل کوئی کا تاثر درہ سر دبوت تاثر پا عمل لیک مانے دارلے لیک حمل دے خلق لو بور کول انکم آلا عمل انسارے تاثر پا عمل لیک مانے سمتارا تولا آنفوغ لبو تنوے خوف در یہ جی خبری کہ تاثر مغلوب شئی اور خلق غالب شئی کہ وین جماع تزو برا واسم نمم اتباع رضی کوشش کی رسالت اللہ تعالی تو بغیتان نرسہ لو نا ان تولبو کن میں او غزی خبر کتاب مولوی جو قلب عمل کے ساتھ نے نظام کو کو چھوے ذیما بی زمزمتا مقام کا حتا ازع حدالاذی کے زم رضی کو غبانی وبرا واسم اشارادات کی ما ما جننا وکلا تنا کرنا